of us to fight. Thank you. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ ساوکشو کنل بابا دے بلند صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبا رحمت اللہ سید محمد اللہ قادر متلق جل خادم لمبیات وسناتو عظم اندل دو حق فرماوی صدقہ مدینے و شرفیا بات وا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم جماد مبارک شریف وقفے فقیر حاضر خدمت ہے جڑے موضوع دا آغاز کیا اگ تک تکمیل تک پہنچانا چاہنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے تعالیٰ جنابرجنے بھی دل دماغ کی جنابرنے میں ارض کر لیا سی کہ جرا نے موضوع شروع کہ اگر محبت محبت کے قابل کوئی ذات ہے محبت دے واسطے اگر صحیح ٹکانا ہے نا تو محمد مستفا ذات میں اقتداد کی کی ابتدا محبت کے حوالے کو میں کر چکی ہوں کہ کوئی سینہ بھی محبت تو خالی نہیں اللہ رب العالمین نے ہر ایک سینے کے اندر محبت رکھی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے میں سمجھا ایسے جناب برانوں کے ہر سینے اچھ محبت, محبت ہے ایک بات دوسری باتی ہے محبت دا تعلق زبان لنے دل دی ایک کیفیت دینا لوند دل دی ایک کیفیت دینا لوند ہے ابتدائی کیفیت اور انتہائی کیفیت ابتدائی کیفیت کیا ہے جدو کسی دی یاد کسی دا خیال دماغ دے انج غالب ہو جاوے کہ ہٹے نہ دماغ دی توجہ دھیان کسی ذات والد انج مرکوز ہو جائے انج ٹک جائے انج جم جائے کہ دماغ تو ہٹانا میں چاہتے ہٹے نہ بہت مشکل پیش آئے دماغ تو ہٹان دیا اے محبت ہے جدو دل دماغ تو انج سوار ہو جائے کہ دل دل, دل دل ختم ہوئے تو ہو سکتا ہے وجود ختم ہوئے تو ہو سکتا ہے مگر یاد ختم نہیں ہو سکتی لگن لگاؤ ختم نہیں جی درجہ اختیار کر پچھلے گلوں بہت تفصیل دہراؤں گا میں اپنے موضوع اگلا سفر جاری کرنا وا ادھر یہ محبت دے بارے میں جنابوں سمجھا بڑیاں پیاری محبت والی باتاں ہوتے فرما محبت میں کیا کہ اگر محبت کا صحیح ٹکانا ہے نہ ٹکانا صحیح محبت کا ٹکانا ہے ہر سلے مگروں کے سر ٹکانا مہیا نہیں ہے نہیں کوئی ذات ہے محبت یہ اگر بالکل فیصلہ ہے سابا بے محبت جانی محبت ہو گئی ہے پیار ہو گیا دل لگ گیا ہے دل جڑ گیا دماغ ہوتے خیال حاوی ہو گیا ہے مسلط ہو گیا ہے. موٹے, موٹے ترائے سبب نے ابتدائی طور پر ذہن چالو محفوظ فرما لو کتنے سبب نے موٹے موٹے ترائے ایک جمال ہے دوسرا کمال ہے تیسرا نوال جسن آتا مہربانی دوبارہ پہلی شہ کیا ہے جمال ہے ایک بار سن لو لفظ رکھ لو دوسری شہ کیا ہے کمال ہے تیسری شہ کیا ہے نوال میں سمجھا م. م. ادھر لکھو جمال ہے جمال دیا پھر دو, دو قسم بن ایک ہے سیرت دا اور ایک ہے سورت کا خوبصورتی دو, دو دیکھو جمال بمانا کس سے ہے خوبصورتی دی ہے خوبصورتی, دی خوبصورتی دی سیرت دی بھی ہے اور خوبصورتی صورت دی بھی ہے دوسری لوگ کیا ہے کمال پہلے پچھلی گل سمجھ لو کہ بندہ دل اپنے ہتھو دے بیٹھتا ہے کسی دا دیوانہ ہو جاتا ہے سبب بے برد ہے ان کی شکلو سورت ہے اخ بھاگ لب بھاگ رخسار بھاگے بس دل نو جسم دا کوئی اونز بھا ہے جائے بھاگ کیا نظر ہٹا جی نہیں کرتا دل دے بیٹھے یا پھر اگلے دی دی اندر ہی سیرت اور کردار دے اندر ہی اتنا کشش ہوں اتنا کشش ہوں اتنا کشش ہوں جو بندہ کو آدت گفتارو چال انسان آخر مجبور ہو جاتے کیا بات ہے یار ان ادا ہی اج دیاں نے جہاں بندے نو لٹ لیا تصا میری گل سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا کہوں کہ تو ایسی گال دےنا کوئی واسطہ نہیں بالکل بے خبر ہو کے بیٹھے جائے کہوں کہ بلکل کوئی پتہ نہیں تو ہی نہیں تو نہیں سمجھ رہی بھی بات سمجھنا دس رہا یا رب نے وہ بنا ہی دس ہونا ہے اے جد ہن میں فیر گل پھیرا گا انشاءاللہ لذیذ دعا کرو رب سونا میرا دل جمی بیان دی توفیق نصیب فرما دی ایک محبت دی پیدا دی پھر یار،, کردار یار کیا, بات یار؟ ان دی بولج کیا مٹھاس ہے ان دی ملاقات کے اندر کیا کشش بات دل لیا پہ یہ ہے جمال سیرت دا یا سورت دا یا پھر کمال کمال ہاتھ فن ہے جرابر ایسا ہوتا ہے اگلے دن صورت سونی نصیرت سونی مگر ادھر فن والی گل ہو دنیا بڑا پیار کر دنیا بڑا پیار کرتی موٹی جی گیار ادھر ادھر نہ جائیے انگریز نو لا لو نہ سورت نصیرت ہے ہر بندے دا خیال ہے معاشرے دا خیال ہے نبی دی مگر انہوں دا دل وہ سناخان اگریز سے دا ظاہری کمال جہاز دے جہاز دیکھے گیا کوٹیاں نے کمال ویخ تا دے بیٹھے سمجھ آئیے کوئی نہ توجہ ہے تیسری شہ کیا نوال بندہ محبت کرتا ہے پیار کر ہے مہربانی دولت مہربانی سونے ترائے تو باہر محبت نظر نہیں آئے گی محبت کس نال ہوں دل لگتا ہے کسی جڑ دل دے بیٹھتا ہے کوئی کو نہ کوئی نہ کوئی جس سبب ضرور ہوئے گا میں دعویہ کیتا ہے اگر محبت دے قابل ہے صحیح تکارا محبت دار ہے تو محمد پاک دی ذات ہے سونیہ قسم خدا دی کر کے انا جی ایتھے صورت ویکھے کیا بات ہے سیرت ویکھے تے دنیا آکھ دی لوٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیتی ہے یہ کمال ویکھے قسم خدا دی کر کے انا اگرے قسم خدا دی جتے وقت دنیا ویکھ کے پاگل ہوگی گئی تے دیوانی ہو او اجھا جہاداں تے کے تے چن ول نظر پر میرا سمجھ آ رہی کوئی نہیں کوئی پیاس نہیں لگ رہی اللہ تر بی گا گل بوگی جوڑ لے دو کوئی مسئلہ نہیں ہل پیاس کا مسئلہ نہیں ہے بولو اللہ جی اتا کرو نبی ورگا مہربان کو اتا کرا کوئی نہیں لنگر خانہ دربار سے سات دروازے سے ایک دروازے تگیا دوجے دروازے سے پھر تیزے دروازے ستوے ایک دو تین چار ستوے آن کے کے پہلے بوبے آیا رجیا نہیں دوبے سے آیا رجیا نہیں تیزے بوبے سے آیا رجیا نہیں چوتھے بوبے رجیا نہیں پر میرے محمد کا دربار انجنا ہے جہاں ایک بار آیا ان دوبارہ منگن کی دنیا آخرتا. بدو دی آ رہی ہے بڑے پیار علی گالے پیش کرنا میں نہیں کمال بیان کرا گا پھر نوال بیان کرا گا مگر یقد میرے دماغ ہے جناب سبحان مدینے <laughs> آپ سرکار کا دربار دے دربار بدو آیا مکے دے آس پاس بدو میرے مدینے کے تاجدار بارگا در آیا جن کلما نہیں سی پڑا ہوا مسلمان نہیں سی ہوا ارد کردہ محمد سانو تیریا ترائے جیب بڑی عجیب نے تیریاں ترائے گلاں بڑیاں عجیب لگدیاں نے ساری کھوپڑی بچ نہیں آ ساری سمجھ نہیں آدیاں میرے نبی نے فرمایا پیان کر ارد کردہ او محمد سونیا تو سونے ہے اپنے اباؤ اجداد کا دین چھوڑو تے میں محمد کے دین آلے پاسے آ جاؤ اسلام قبول کر لو بڑی عجیب بات ہے کون ہے جڑا اپنے اباؤ اجداد اپنے ما پی دے دین نو چھوڑے بڑی عجیب گل کرنا ہے اپنے ما پی تٹا اپنے ما پیوں دین ہٹا کے اپنے دیے پاسے بلانا ہے تیری گل کون گا یہ گل چ نہیں دوسری گل ارج کرد او آ سان تیری یہ گل بھی سمجھ نہیں تو آنکھ ہے ایک وقت انج آئے گا سارا ارب گا سارا عرب مسلمان ہو جاوے گا آخنا ہے ہر عجب میرے غلام بن جان گے روٹی نہیں لب کیسرو کسر دیا بادشاہ دیا گلا کرنا ہے ساری اکل تو باہر گل چلی جاتی ہے سان نی آ سان روٹی نہیں لبھی سان تو لگتا ہے خواب سنا ہے کتنے کیسرو کس طرح کتھے تیرے نال چار تیرے غلام جنہ کے پیروں کے اندر ٹوٹیاں جتیا نے پاٹیاں پگا نے حال کیا ہے کتنے پیسر کتنے کسرات جنہ دیا کروڑوں کی فوجا نے کمی دیا گل سانڈ چند کے ہوا بڑھتے ہو رب کا نام لینا ہے تو لک کے لینا ہے رب گھر حرم شریف اتنے رب کا ذکر نہیں کر سکتے اللہ اللہ نہیں کر سکتے ہال ہوئے گلا گلا گلاسرو کسرا ساڈے ماتا ہات آ جان گے پیچھے دماغ کسرا بادشاہ ساڈے مات آ جان گے ان سلطنت ان شایا اسلام کے ماتحت کی ج... عجیب گل کرنا ہے سن روٹی نہیں لگتی تیسرو کسرا دیا گلا کرنا ہے حضور نے فرمایا تیسری گل کر سن سونے بڑے پیار آی گل ہے تیسری گل اٹھنا جی ہے جدو مٹی ویچ مٹی ہو جا گے کوئی بندہ وکھا تح جڑا پیچھا مڑے ہوئے توجہ گل سنو کوئی بندہ وکھا تو سی جڑا قبر نو جا کے پیچھا مڑیا ہوجا تو کوئی بھی نہیں تالا کرنا ہے تو آخنا مرا گے جدو مٹی ہو دوبارہ پھر رب سونا کھڑا کر کے کتاب لے گا سارا متین کو نا زندہ بھی تے گا, گا ویک گا, گا سارے ارب نے میں محمد کا کلما پڑھنا ہے محمد میں محمد, میں محمد اسلام کے ماتاہ اور تیسری گا توجو تیسری گل میرے نبی نے فرمایا پیار نہ فرمایا جدو جی قیامت والا دن گا میں محمد تیرے ہاتھ تو پکڑ کے تین تیجی گل یاد کراواں گا کہ میں تینو سی مرن تو بعد جی اٹھنا ہے رب دی حساب واسطے جانا ہے اج اٹھے آئے یا نہیں اٹھے ہے یہ گل کی تھی ان بڑا پکی بٹتا سی بڑا مضبوط دینا سی یا میں کلما نہیں پڑھنا پھر دیکھی جائے گی جتوں جی سارا کچھ ویک لوگ پھر کلمہ پڑھا گا چلا گیا ہے میرے نبی علی علیہ سلادو سلام نے فتح مکہ مکا جی مکہ فتح ہویا آیا آدھا حال میں نہیں کلمہ پڑھنا ہال تک مہور بڑا کچھ ہے سجنا واپسی چلا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق آیا یرموک فتح ہویا انہیں پھر بھی کلمہ نہ پڑھیا فاروق آدم کا دور آیا کا فتح, فتح ہویا روم فتح ہویا ایران فتح ہویا حضرت فاروق آدم دے دربار سے نا آ کے کلما فیا مسلمان ہوا ہے دو گلا ویخ لیا نے ایک گل ویخنی جڑی دو گلنا تو ہو گئی پھر جائے گل بھی پوری ہو جاوے گی جدو مسجد لمبی درد آپ کا بڑا اکرام کرتے سن بڑا استرام کرتے سن آپ نے آپ نے بڑی بڑا پیار کرنا بڑی عزت کرنی لوگ نے پوچھا حضور کیوں کرتے ہو فرمایا یہ وہ بندہ جن بارے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دہاڑ میں یہ ہاتھ پڑنا توجہ نہیں فرمائی نے درد بولو نا اللہ آپ نے فرمایا جنہیں جنتی ویخنا ہودو نیک لو میرے نبی نے فرمایا ہے قیامت والے یاد کرا گا میں محمد نے تیرو ترائے گلا سن دو دنیا کے اندر پوری ہو گئی سر تیری تیجی بھی تیرے سامنے پوری ہو گئی ہے جا ہاتھ مدینے کا تاج تار قیامت والے دن پڑ لے گا او دو جخ کی جا ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بولو نہ ہے کے بارے حضور نے فرمایا سی قیامت والے دن میں ہاتھ پڑا گا hai hai hai. میں تیرا ہاتھ کی گلے hai hai. قد میں ہاتھ پڑا گا کیا والے دن میرے نبی نے خیر محبت ہے سونے جمالے پہلی شہ جما لے دوسری شہر کمال تیسری شہ نمالے تین سہیا سے میں وضاحت کرا گا ایمان تعدا ہو جاوے گا بولو نا اللہ سجنا جمال جمال تو شروع کرنا دس آئے سونا چہرا اگلے دے نے کجری تصویر بھی رکھی ہوں نے دن رات جو موبائل کھولنجے سجنا کجری دیا تصویر کنجر رکھتے نے محمد دے گام دل دے میرے محمد کی تصویر رکھتے نے ہاں سجنا سوجو ہے ذرا جاؤ خرل بولونا سبحانا سونے ادر وے ادر وے نبی کا حسن بیان ہوے نبی کا حسن بیان ہوحبت پیدا نہ ہوٹیا ہو پٹیا نہ جائے دل بے قابو نہ ہو جائے کبھی ہو سکتا ہے پر سارے کو زبان نہ نہیں رہی وہ دل نہیں رہے دل بھی پلیت ہو گئے نظر بھی پلیت ہو گئی وہ سجنا تینوں مینو حسن کیا سارے دل دماغ لذت آئے گی تل نو پلیت کی رب تو خدا محبوب کی یاد گیا مولا کدی یار دا مکھ تے نصیب کر دے پھر دنیا دیا تلبا بھی نکل جان گیا پھر مال دولت دی کشش بھی نکل جائے گی کڑیاں پیار والے محبت ساریاں ختم ہو جانگیاں کربا دیادہ ہاتھا دیادہ سینے دلہ پیٹ دیا لریف دیا پیرا دیادہ اڈیا دیادا کیا بات ہے میں تعے سامنے صرف ایک روایت ہی رکھنا وا یہ بھی بہان کر چکی مگر مگر اجنا دے سامنے نوے رنگ اتنے کی, کی نو رنگ دن وجود بھی بنایا ظاہری وجود بھی کنایا رب کا محبوب جو ہوا رب نے کمی چی نہیں رب کا محبوب جو ہوا رب نے کمی چی نہیں اتنے محبت والی گل جکتا میرے چارے اے اے خراب دا پیار اپنے یار نال کنا اے کلاں بیٹھ کے اس گل تے غور کریا جے جدوں وحیدا نزول وچوں ایام بند ہویا اے کافراں نے مارے ابو لہب بیوی میرا نبی کولو گزریا اے تے ہس کے آکھ دیے محمد خدا نے محمد نو چھوڑ دیتا ہے اور وسجنا ادرو وحیدا نزول پاندے ادرو دشمناں دے طانے نے میرا نبی بڑا پریشان ہویا آپ حرم کعبہ دے اندر تصریف لے آئے نے سر سج دن رکھے آپ کی اکا بچوں محبت کی وجہ ہے ربا ارج نکلے نے, کام باتے بگے نے، سونے رب نے پیغام کلیا ہے سجا ماں بتا کر بک ماہ رب کا ما قلا، نے دسنا ماں بتا کر بکاواں کلا د سونے پک پک کرتے جیارہ دن ادھر میں کردہ کہ میرے نبی نو رب بارے شبہ پیا ہوگا کہ رب میرے پیار نہیں کردہ پر سونے ادھر وہ جدو اگلا شک کرے اگلے کسم اٹھا اٹھا کے آخری یار یہ دشمنوں دیا گلا ہمائی تی دشمن نے میں بارے کوئی گل نہیں کی دور نہیں ہوا سجنا ادر ویخ رب نوتے یار کن پیار ہے رب یہ بھی فرما سکتا سی کہ میں تینوں نہیں چدیا پر رب نے پہلے کسم اٹھائیاں نے سونے دہاڑے دی قسم ہے بلے لکھا سجا رات دی قسم ہے کیا مطلب پوری کہنات دی نات بھی وہ سونے گمگین کیوں میں مجھے پوری کائنات دی قسم ہے بل تو ہاں یا دے گا تیرے چمک دے تھمک دے چیری رب رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تینو نہیں چڈیا رب نے فرمایا تیرے رب نے تیرے رب نے تین چڈیا نہیں وہ بکواسا کر دے ہاں میرے واسطے میں تیرے واسطے نا نا کل کو رب فرما دلا سو پائیو تھی کر بکا بترا میں ارار کرنا وا کہ اصا تین راضی کرنا سونے تازی اے یہ پیار والی گل سلیم صاحب کی بلا کار والی گل ہے رب نے یہ نہیں فرمایا ماں کا پہلی وار یہ نہیں فرمایا رب نے پہلا کسم اٹھائیا جدو یار تھوڑا جا منہ وٹا منہ تے جی منایا سونیا تو رونا کیوں ای پیار دا معاملہ گزول بند کیتا ہے ہے تو میرا محبوب ہو توں چڈا مینو قسم ہے سونیا یقین کر میں تینو نہیں چڈیا ہے سونے یہ وی رب پہ منا یار نو ہاں لف اگے پیچھے ہو جان تحسوس نہ جائے رب کنا لے لا سجا سونے ادا سجا لفظ جی جی نے فرمایا میرا مدی دتا آم سرکار جدو جی سلفا فان واسطے اپنی زلفا چہرے دلیا پتا جدو جی زلفا فہرے دل پار چہرے لے سن و ایلا سجا جاتی سنیا ماں بدا کر کا, ربو کا ماں کلا والا آخر تو خیر اللہ کا منال اولا والا سو فوتی کر بوکا فتر دا سونے تیرے نا پیار کیا ہے اثر ہر تین راضی کرن تیر راجی کرن کلفس ہر ویلے تین راضی کرن دی معاملے رہنے آن سونے آن کر سا مدینے دے تاجدار دے جمال دی, دے دے دی توجہ ہے ذرا دکھ نال بولو نا سبحان اللہ یہ درویخ میرا مدینے کے تاجدار جدو مکے مدینے وال روانہ ہوئے مکے مدینے وال روانہ ہوئے نے رستے دل ام محبت ایک بیڈی عورتہ کا میرا مدی دا تاجدار گزرا ہے ہزور گزرے نے مدینے تو جو آپ سرکار گزرے نے سجے کبے نہ ویکو میرے والد گزرے نے ہزور نے فرمایا بیبی اما بی جی سنو چاہے میرے بل میں خراب ہونے میں بی بی دا ہو نہیں پر تو تالیاں میرا خامت لیا دلی بکری بکری ہے پر قابل نہیں بکری ہے پر دو دے قابل نہیں مہربانی آپ نے فرمایا ذرا میرے قریب کرو میرے نیڑے کرو میرے نبی نے والی بکری ہو جبی چوریا ہے خود بھی نوش فرمایا ہے خود بھی آپ نے نوش فرمایا خلامان بھی دتا بی برتن بھر دے پھر بھی دنوں کلوتا رہا دا شوہر آیا آج, رونک پہ وا آج فضا دیدر عجیب گل ہے ہاتھ ایرکت سی دے, دے سی دے قابل سی اے ہاتھ, ہاتھ رکھا ہے دھد بھر گئے ان نقشہ کھیچیا ہے نقشہ کچیا ہے میرے نبی حسن کا او میں میں اللہ دی قسم قسم میرے ترجمہ نے کر تھوڑا سجنا محبوب رب دا محبوب ہے رب د المحبوب ر الحسن دي گل سناوا بيبي عاشق دي ريت راجولا ظاهر الودا ابلجل وجه الخلق لم تعب سجلا ولم تزرب به سالا وسيم مقسيم وفي عينيه دعات وفي اصفاري وطاف وفي صوته سال وفي عنقه ساع وفي لحيته كثاثه ازج اقرن عليه الوقار وان تكلم فعلاه البهاء أجمل الناس أبهاه من بعيد وأحسنه بالقريب من قريب حلوك لا, لا نظر ولا حذر كأن منطقه خرضات نظم يتحضر ربعة لا تشنأه من ولا تقتحمه عيد من قسر غصن بين غصنين فهو أجمل صلاسة منزر وأحسنه قدر له رفقاء جحفون بالنطق وإن قول سمعوا لقوله وإن أمره تبادروا إلى قمره محفوض محشود لا عابس ولا ملفتت بولیا بی بی ترجمہ چند ادھر بی بی نے جہاں لفظ بولے دائیں بائیں توجہ ہٹا کے لفظا و دھیان فرماؤ ہے بیوی آخری رائی تورا جولن نصیبا سن جنہیں محبوبہ چمکدہ ظاہر رب نے بڑا سونا بنایا لمتا جسامت وہ مطمئن مطمئن سی نہیں وسیم کنو آخری دنیا کے بڑے بڑے سونے ہوئے نے ایک بار دو بارکھو تین بار ویکو بار بار ویکو کدے نہ کدی دل فری جی جانا ہے قدل قدل دل بھریج ہی ہے پر جی تی اندر اگ لگ جائے وہ وسیم اللہ وا شریک مولا دی قسم کر کے اندر ربلا کی وسیم بنایا جنوب دلا ساڑا پیر باہ بول سنا رضا خلن بولو نا وسیم چسیم درجم کیتا چڑھویں چلا تو in there وسیم اتھے قدر نہیں کچھ روے سبحان اللہ سجنہ دوبارہ میرے لفظ سن وسی لفظ نے ماوا جویں کلمہ یاد کرا دیا سن دے حسن دیا داستانہ یاد کرا دیا سن بچہ دماغ پلیتی نہ دیوانہ بن کے کتا نہ بن جاوے محمد آشق بن کے فرشتے رلوی علا انسان جاوے جائے اویتان ہی ختم ہو گئی تے ہی بھڑیاں بسیاں ہو گئی نسیب ہو سونے ادر وے ادر وے کافر نے بڑا ظلم کیا ہے بڑا کچھ سی سڈے کو بڑے سوان والے س بڑی والے سارا سا کچھ کر کے کھولیا جو ساڈا رہ نہیں دا جو گل رضا اکرل بولو سبحان اللہ اللہ ہے اے مسلمان سائے شمشیر تھا دنیا میں ت دردا نال کردا ہیں پر ہوں درد دلچ نہیں رہے ہو گئے شیتانے اکھا بند کر مسلمان صاحب شمشیری تھا دنیا ہر تو دنیا ایڈی کمینی بن گئی ہے قرآن چک چکے جھوٹ بولتے مینے بل گئے دماغ اولہ ہو گئے لگا وہ تو ٹھیک نہ رل گیا ہے میں آخیا جہاں تی سال ادھر رح کے پینڈے پکڑتا پہ ہے ایڈا نیچ ہرکتا پکڑتا ہے جدو جی تے گا تیقا نکل جان گیا جو جی مرشد بنیاد تین سال جنہیں قرآن چک چکے جھوٹ انہ والے بنیا تو جھوٹ آپ ہو جائے گا پر یہ پتا نہیں یہ پتا نہیں قرآن چک چک کے بھی جھوٹ بولنگ اللہ بلال امیر امت مسلمان ایسے عظیم فطرے تو محفوظ اور ہدایت دے دے آم پہ امت کا حال کیا بن گیا ہے امتر کیا ہو گیا ہے یہ درویش انہوں نے کدے یہاں دیا شانا ازبت رب لال نے کیا دنیا کے دن اندر فضیلتا فرمائیں سر آپس کے جگڑے آپس دے اور آپس دے شرابے کافر بھی چاندہ سی آپس دے لڑ لڑکے مردے رہے ہیں اوردار ہٹا کے امت رو کیڑا روخ دا جا رہا ہے خیر ایک دن رب نے انصاف والا بھی بنایا ہے اس دن پتا لگ جاوے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے پیار کرے محبت کرنے والے وہ فاج دیا بے وفائی ہو مولا محلت ضرور میں کمال ورگا بندہ رو کے آخر اے, اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو زل تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو زن تیری رگوں میں تھا حمید کا لہو تیری غیر کا ت ہے کہ تم بیدار ہو لب پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار ہو سمجھ لگی نہیں دوبارہ پھر پڑھنا بولو نا اللہ اللہ اللہ ہا یہ توٹ پلے چھوٹ پہ تیری, چھوڑ بے تیری غیرت کا تیرے خون اندریاں پاکیاں دا دیا پاٹیاں دے کردار کا تقادہ ہے تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم بیدار ہو کی کرنا ہے لب پہ اللہ اکبر گانے چھوڑ لب پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار ہو سونے دردانے آخر بولونا سبحان اللہ تیری اکھ بڑی سونی ہے، تیری اکھ کیا مطلب اکھ جدی سونی ہے رخ سارے نہیں لب اڈے نہیں شہرے چیری گئی لمبائی اوہ نی آکھ ماشا ماشاءاللہ بڑی سونی ہے کسیم کین آخر پاسو بھی ویخو آخنا پوشا اللہ ہر شاعری بڑی سونی کسیم کین آکھ داں کسیم کینو آخد کوئی تج ہوا ہے نہ ہو گا شاہ ای نہیں رل کے پڑھا گے تو ذرا مزہ آئے گا اپنے نبی دینا چھ پڑھنی ہو سکتا ہے رب العالمین لال دے اندر سچی محبت پا چ کوئی تج ہوا ہے نو گا شاہ رل کے پڑھ لو کوئی تج ہوا ہے نہ نو گاہ کوئی تج ہوا ہے نو گا شاہ کوئی تجھ ہوا ہے ہوگا شاہ تیرے خالق حسنو آدا کی قسم تیرے خالی کے حسن ایو نہیں رل کے پڑھ لو تیرے خالی کے حسنو یادا کی قسم تیرے خالی کے خالو کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ ہوا ہے نہ ہوگا شہاد تیرے خالق حسنو تیرے خالق کے حسنو ادا کی کا تیرے خالق حسنو یہ ترجمہ جو پورا کرنا ہی کرنا ہے موضوع ہے خواتر دبا کیا لیا سونے ہزور دونوں دو سی عبد اللہ ہومار ہی مار اس طرح لفظ بولتے ان کا کم کیا سی جدو بھی منڈیاں اندر نواں فالان نو ادھار تھے لیا ہزور نو پیش کرنا چند دینا تو بعد جدو منڈی نے جانا اگلے نے یار یا سودا لے کیا آئے پیسے نہیں دیتے پیسے کٹ اگلے میں گڑا لے کے آیا میں باجود پڑھنا چلو میں بس میرا جیتا سی پل نو آیا ہے منہ پہلا نہیں ہزور منہ جانا چاہیے اگو نبی نے ہائے ہائے رب دہبوب ادا ہی بڑی تھی پہلی بار پیش کرنا میرے نبی نے دعا واپس لے لو چھڑکا نہ چھڑکے دعا دے چڑھتے ہوں سنی دیا نے قسم خدا کر کے ہزور دربار ایچ مائل کا دربار ہے حضور نے فرمایا کیا حضور نے گا ایک کرنی ہے جنت اندر میں ہی بیجنی ہے رب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آدھا ربا ہو فورن فصل پی چاہیے فورن کاٹ لوا رب نے فرمایا ٹھیک ہے رب او سو بکری چلا رہے اگر کاشت کر رہے ہیں حضور مسکرا پائے سمجھ لگی آ سونیا جو بھی ہو سا نہیں ہو سکے وہ جا رہا ہے کرنی ہے گل سنگا تیرے اندرو بھی آواز اٹھنی ہے لٹ گیا وس نے بھی محمد کی مکے آئے تک سی مسلمان نہیں مکہ چاہے سامنے نگاہ گاہ بیویاں بی آ رہی سن کلمہ جو نہیں سی پڑھا ہوا دل بے قابو ہو گیا ہوں سوچا یہاں گل بات بھی چلانی ہے چلاواں سجنا مسلمان ہو گیا پہلوان گل بات کا بہانہ کیا بنایا بیبیا جی دو گزریاں توجہ بیبیا جی تو کولوں گزریاں ٹنا صاحب بار کیا کیا قیامت بڑی ریڑے آ گئی ہے مسافر نے میں اٹھ لے کے آیا جھوٹ بول رہا ہے اٹھ لے کے آیا میرا اٹھ نس گیا قابو کرنا ہے رسا چاہیے ان کی کرا کلہ بندہ کسا وٹا بیویا نے آفر دیا جو ہے لیا تیل شاید دے, دے چسکے پر پورے دے نے گلی گزریا چیر قدم جمین بہادل مٹی ذریعہ دی قسم اٹھا میرا محبوب گزرا حضور نے گل کا سواد لویا جی حضور نے بگل چلیا فرمایا ماں فر بائی شاد فرمایا میرے گلام دس خان پھر تیرے نسے ہوئے اٹھ تک ہی بنیا حضور نے جواب او بنیا سی تیرے نسے کی بنیا سار اللہ لا دل اسلام ادو نسیا سی جدو اسلام نے اٹھ نو پن چڈیا میرے نبی ہے اور سمجھنا گل جواب دینا ہے ما پال بھائی رک شارے لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے है. گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دی کی ہے تیرے خالی کے حسن و ادا تیرے خالی کے حسن و ادا قسم میرے نبی نے فرمایا ماں والا بیرو کا سارے <سؤال> سارے تیرے نسے ہویاں چھتا کی بنیاں سی عرض کردہ ہے قیاد حل اسلام اے ادھو نسے آسی یہ کلمہ نہیں سی پڑھیا سونیا میں مسلمان ہو گیا ان اسلام نے بن چھڑی آئے ان نسے گا نہیں تیرے ہی دردہ قیدی بن کے رہ گیا ہے لفظوں سے میں اپنے گفتگو نو ختم کرنا ان شاء سلسلہ گفتگو موضوع جاری رکھا گا اللہ تعالیٰ دبار کا اللہ تعالیٰ